وَإِذ فرقنا بكم الْبَحْرَ البحرف وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ تم تَنظُرُونَ صورت البقرہ آیت نمبر پچاس کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا اور پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر یہ احسان جتایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک خطرناک موقع پر ان کے لیے سمندر پھاڑ دیا اور بنی اسرائیل نے سمندر کو پار کر لیا لیکن جب فرعون اور اس کی فوج جو بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہے تھے سمندر کو پار کرنا چاہا اور وہ بیچ راستہ میں پہنچے تو سمندر کا پانی دونوں طرف سے مل گیا اور فرعون اپنی فوج کے ہمراہ اس میں غرق ہو گیا سورہ اعراف آیت نمبر 136 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا عنها تو ہم نے ان سے انتقام لیا پس انہیں سمندر میں غرق کر دیا اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے اور سورہ یونس آیت نمبر نبے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا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 الغرق قال ادر کیا مولا الذي امنت امنت بھی بنو اس من المسلم اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے پا لیا تو اس نے کہا میں ایمان لے آیا کہ کہ حق یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں یہ واقعہ عاشورہ یعنی دس محرم کے دن پیش آیا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو انہوں نے جواب دیا یہ بڑی عظمت والا دن ہے کیونکہ اس دن اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی سو موسا علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری نسبت موسا علیہ السلام کا زیادہ حقدار ہوں پر پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے اور پھر رمضان کے روزے فرض ہونے پر عاشورہ کا روزہ نفل قرار دے دیا گیا اور وفات سے پہلے آپ نے فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو تو میں ضرور نو محرم کا روزہ رکھوں گا مگر آپ اس سے پہلے فوت ہو گئے صحیح مسلم کتاب السیام اللہ رب العالمین نے اس طرح میرے محترم بھائیوں اور بہنوں پھر کو غرق کیا جو اپنے آپ کو انا ربکم العلہ سب سے بڑا رب کہتا تھا اور اپنے نظام چلاتا تھا اور اپنے آپ کو وہ پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا اللہ رب العالمین نے اس کو غرق کر کے اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا ان اللہ آگے وہ آیات بھی آئیں گی جن میں اللہ نے اس, اس کو عبرت بنانے کا ذکر فرمایا ہے اور آج تک اس کی ممی جو ہے وہ موجود ہے اور سوری دنیا دیکھتی ہے کہ جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا اللہ رب العالمین نے اسے ذلیل اور ناکام کیا عبرت کا نمونہ بنایا اور آج تک دنیا اسے دیکھتی ہے لیکن لوگ ہیں کافر ہیں اور ان کے بڑے بڑے جو آئمت القفر ہیں بڑے بڑے ان کے سردار وہ سمجھ اور عقل اختیار کرنے کو تیار نہیں ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلا دے وہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ